تو تم تو سمجھے ہو کہ تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آ ہے کہ رات کے وقت راستہ بھول گئے ہو اور وہ روشنی تمہیں نظر آئی ہے تم یہاں پہنچ گئے ہو یہ ایسا نہیں ہے سما جیتا آلہ قدر ہی آبھوسا یہاں جو آئے ہو تو یہ تو ہمارا فیصلہ ہماری ہی حکمت کے تحت یہ ہوا ہے سب کچھ تمہاری اپنی جگہ پر تمہارا اپنا ارادہ تمہارا قصد کیا تھا تم کیسے پہنچے یہ اپنی جگہ ہے لیکن سما جیتا الا قدر ہی آموسا مسکرا تو کل نفسی. اور میں نے تمہیں خاص طور اپنے لیے تیار کیا ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ایسے ہی نہیں ہو گیا آئے نبی یہ بالحق یہ ہمارے فیصلے سے ہوا ہے کما اخراجہ کا ربوں کا بالحق جیسے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ اور وہ حق کیا ہے وہ آگے چل کر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا وہ یورید اللہ الحق پہ کلے مارتے وہ یکتاداد اللہ کا ارادہ یہ تھا اور ہے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یہ اصل میں فیصلہ تھا اس کو یوم الفرقان بنانا تھا ہم نے اس لیے آپ جو ہے گھر سے نکلے وَإِنَّ فَرِيقًا فریقم المومن لگا اب یہاں اس مشاورت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تو اسے ناپسند کر رہے تھے یہاں بظاہر الفاظ سے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مدینے ہی کے اندر ہوا ہے کہ مدینے سے نکلتے ہوئے ان کی ناراضگی یا ناپسندیدگی تھی یہ واقعات جو ہے سیرت کی ان کے حوالے سے سمجھ لیجیے قرآن مجید بہت سے واقعات کو اس طرح جمع کر دیتا ہے ایک آیت میں جس کی وجہ سے بظاہر الفاظ مغالطہ ہو سکتا ہے مدینے سے نکلنا بالکل والنٹری تھا قافلے کے ارادے سے نکلنا تھا کوئی نفیر عام نہیں تھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی جیسے پہلے آٹھ مہمیں تھیں ایسی ایک نئی مہم کی حیثیت سے حدود صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے آپ اعلان فرمایا جو شریک ہو گئے ہو گئے لیکن یہاں اگر مشاورت ہوئی ہے تو جو کراہت والی بات ہے وہ یہاں ہو رہی ہے وہ امن فریق من المومن اہل ایمان میں سے ایک گروہ تو اسے ناپسند کر رہا تھا ناگوار تھا یو جاد نون کفلحق بادما تبین کاندما یو ساکون اور وہ آپ سے جھگڑتے رہے حق کے بارے میں حالانکہ بات واضح ہو چکی تھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کا رخ کدھر ہے آپ کی رائے کدھر ہے یہ گئے تھے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے اور ظاہر بات ہے جو آپ کا ارادہ ہے وہی اللہ کا ارادہ ہے اللہ کی جو مشیت تھی اسی کے مطابق آپ کا ارادہ تھا اس سب کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں ساقا یسو کو کہتے دھکا دے کر آگے لے کر جانا کاننا یو ساکون عین جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو وہ کارو اور وہ ینزرور اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہو یہ پھر میں ارض کر رہا ہوں کہ چند لوگ ہوں گے لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ہمیشہ کی ہدایت کے لیے ان کو بھی نمایاں کر دیا کیونکہ آئندہ جب بھی کبھی مرحلہ آئے گا بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ اس نوعیت کے ہوں گے ان میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا تو ابھی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ غوفے ایمان کے مریض تو ہو سکتے ہیں جن کے ایمان کی گہرائی اس درجے نہیں ہے کہ ہر چاداباد ماں کشتی درا بند ہفتے اب جو ہو سو ہو کسی شے کو بھی اس پیئر نہیں کرنا ہے تو بچا بچا کہ نارا کسی تیرا آئی نہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو ادیس طرح نگاہ آئینہ ساز میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ان کا نقشہ یہ تھا کہ انہیں جب معلوم ہوا کہ اب اجتماعی فیصلہ ہو گیا ہے سب جا رہے ہیں لہذا راستہ یعنی وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ کر جانا بھی بہت مشکل بڑی بے عزتی بڑی بزدگی کا معاملہ ہے جا بھی رہے ہیں ساتھ لیکن مجبور جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہوں کاندما یوساخونت اندرون یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ جو سورہ محمد کی آج نمبر چار کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں وہ یقور النزین احمد لول لَوْ لَوْ سورت <السُورَةٌ> ال کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو قتال کا جب کی فرضیت ہوئی ہے اور وہ پہلے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ واضح کوئی سورت کیوں ناز نہیں ہوتی لولا الزل سورت الفضا انضر سورت المحکمت الزوق رفیحل کتال نذی نفی قلوب ہی مرم النجر علیہ نظر المخشی علیہ پولا لو جب وہ سورت محکمہ نازل ہو گئی حکم قرآن میں بھی آ گیا کھوتے بہت القتال اب قتال کے پر فرض ہو چکا ہے اب اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جن کے دلوں میں روگ ہیں یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی ہو رہی کے پتھرائی ہوئی ہے اس موت کے خوف سے اب اگلی پہ آئیے وہی زیاد حکم اللہ کے حدت اور یاد کیجئے نبی جبکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اے مسلمانوں تم سے یعنی حضور کی زبان سے تو مسلمانوں کو پہنچا اور یہاں حضور تک یہ بات اللہ کی طرف سے آئی تھی تو گویا کہ دو لنکس کو یہاں جمع کر دیا گیا اے مسلمانوں جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا وہی زیادہ اللہ کے حدت کائے ان دونوں جمیعتوں میں سے ایک تمہیں ضرور مل جائے گی یعنی ایک پر تمہیں فتح اور قابو نصیب ہو جائے گا ایک جمعیت جو شمال سے آ رہی ہے وہ قافلہ ہے پھدا ساڑھے سات من سونے کی مالیت کا ساز و سامان ایک ہزار اونٹ ایک اونٹ بھی وہاں بہت قیمتی تک ہو جائیے کہ ایک ہزار اونٹ اور آدمی صرف چالیس اور ایک وہ جو لشکر چل پڑا ہے وہ دونوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور پتہ حاصل ہو جائے گی وہ توجور اندر غیر ذاتی شوقتیں تک ان لگوں اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے کہ جس میں کانٹا بھی چوبنے کی نوبت نہ آئے ظاہر بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے خلے قد انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اگر لشکر کے مقابلے میں جائیں گے اور بالکل بے سر و سامان ہے ہم ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے کوئی بھی اہتمام سے ہم گھر سے نہیں نکلے ہیں تو بہت بڑا اندیشہ ہے جانی نقصان کا لیکن ادھر چلے تو چالیس ہے کل ان چالیس کے ہتھیار تو ہمیں مل جائیں گے پھر لشکر سے لڑ لیں گے تو کہنے کو دلائی بھی بہت کمی تھے ان کے حق میں لیکن اصل بات کیا تھی تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا چوبنے کی نوبت بھی نہ آئے بتوری دونا متونا اللہ غیر ذاتی شوقت نا تکون لکون و یرید اللہ وقت الحق اب کل مات ہی و یکتا اللہ کا یہ فیصلہ تھا اللہ کا یہی ارادہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کل مات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ مکے کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ہیں بدن میں گویا کہ ان کی جڑ کٹ گئی نہیں یو حقل حق اویوب تل اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں عام تصنیف و تعریف میں محاورے کی شکل اختیار کر گئے ایک حق اب طالب حق کا حق ہونا ثابت کیا جائے باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیا جائے ایک قاق حق حق کا حق ہونا ثابت کر دینا امتال باطل باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے مبرحل ہو جائے نہیں یوحقل حق آتا کہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے ویم چل باطل اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے ولاؤ کرے مجرمون چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کرے اس کستغیسوربک جبکہ تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے اب یہاں ظاہر بات ہے کہ جمع کا سیدہ ہے تمام مسلمان بھی دعائیں کر رہے ہوں گے لیکن سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل دعا جو ہے وہ محفوظ ہوئی ہے بعض کہ ایک شب پہلے آپ نے وہ جو آپ کے لیے بنا دی گئی تھی ایک جھونپڑی سی اس میں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا ہے اپنی زندگی کا اور اس میں دعا کی صرف اس کتاب میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ اسی روز بدر کے دن ہی حضور نے دعا کی ہے جو آپ کے لیے چھپر بنا دیا گیا تھا ایک پونچے مقام پر یہ دو روایتیں ذرا ایک دوسرے سے وہ تو ثابت یہ تو اب محدثین کا کام ہے کہ وہ اس کی جرہ و تنقید کریں اور اس میں موازنہ کریں لیکن یہ کہ یہ دعا بہارات یا اس وقت مانی گئی ہے یعنی بدر کے سے ایک شب قبل شب بدر کا لیجیے جیسے یوم بدر سے پہلی لڑات جو ہے یا بدر کے دن ہی مانی گئی ہے اللہ انجز مامات ما نہیں اے اللہ مجھ سے وعدہ جو نے کیا تھا پورا فرما اللہ ان سود کا عہدہ کا وادہ اللہ میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں واسطہ دے رہا ہوں تیرے عہد کا اور وعدے کا جو نے مجھ سے کیا تھا اللہم ان تحلق حاضح لا اے اللہ عم انتہ عام یوم لات اگر آج یہ لشکر یہ جمعیت یہ تین سو تیرہ میری پندرہ برس کی کمائی جو میں نے لا کر یہاں میدان میں ڈال دی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں یہاں وہ الفاظ نہیں ہے لیکن مفہوم بالکل واضح ہے میں آخری رسول ہوں میرے بات کوئی رسول نہیں اور میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے تو اللہ عما انتہا اليوم لا اللہ اللہم ان سے لم بادل یوں میں ابدا اللہ اگر یہی مرضی ہے اگر تو چاہتا ہے کہ یہ لشکر یہاں ہلاک ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پھر ہمیشہ آج کے دن کے بعد تیرا نام لیوا تیری بندگی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اس روایت میں جس میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا آپ نے کی ہے جبکہ ایک شب پہلے آپ تقریباً جو دو لشکروں کے درمیان میں جگہ تھی جس کو نو مینز لینڈ کہہ سکتے ہیں جنگ کے حوالے سے وہاں وہ گھاس پھونس کی جھونپڑی بنائی گئی تھی وہاں آپ نے سجدے میں یہ دعا کی ہے حضرت ابو بکر جو ہے تلوار لے کر وہاں پہرے پر تھے تو پھر جب یہ الفاظ بھی انہوں نے سن آپ کو انہوں نے کہا حسب و حسب و خود بس کیجئے بس کیجئے آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا ہے لیکن اسی وقت پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی اور وہ خوشخبری جو ہے وہ سوہ قبر کی آپ نمبر پینتالیس کے حوالے سے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہ آیت آپ کے زبان مبارک پر تھی سیہ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ دوم یہ جمعیت جو ہے اس کو حزیمت ہو کر رہے گی اس لشکر کو اور یہ پیٹ دکھا کر رہیں گے اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ یہ خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے جواب میں آپ کو دے دی گئی تو وہ ہے یہاں اس رَبَّكُمْ فستا القومنی ممبک الف من الملائے قطع مرد جب تم دہائی دے رہے تھے اپنے پروردگار سے دہائی دے رہے تھے پروردگار کی مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں مدد کروں گا تمہاری ہزار فرشتوں کے ذریعے سے جو لگاتار آئیں گے پے بپے آئیں گے مردفین ردیف کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی سواری پر کسی کے پیچھے پیچھے بیٹھا ہوا تو یہ مردفین وہ لگاتار پے بپے آئیں گے مما جال بشرا اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت بنائی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں بولے تطمین نبی علوم ومن نسرو اللہ دن دلہ اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ ہی کے پاس سے اللہ فرشتے بھیج کر مدد کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے اس کا تو ایک حکم ہے کل فیور لیکن مسلمانوں تمہاری دل جمی کے لیے چونکہ ہزار کا لشکر سامنے پڑا ہوا تھا اس لیے ہم نے ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا اور واقعہ یہ ہے کہ جو روایات ملتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہی نازل ہوئے اور فرشتوں ہی نے قتل کیا یہ میں بعد میں آپ کو روایات کے حوالے سے بتا دوں گا البتہ یہ جو چودہ سو سے تیرہ سو رہ گئے وہ بات رہ گئی درمیان میں واقعاتی اعتبار سے نکلے تھے مکے سے چودہ سو لیکن جبکہ یہ پہنچے ہیں بدر میں تو وہاں بدر کے قریب تو ابو سفیان نے چونکہ ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی تھی ایک طرف کاسر دوڑایا دوسری طرف وہ اپنی جو ہے جاسوسی کا نظام پورا برقرار رکھا خود پوری تحقیق کی جب اسے معلوم ہو گیا انہیں معلوم ہو گیا کہ حضور مدینے سے نکل چکے ہیں اور تشریف لا رہے تو راستہ بدل دیا اور بجائے اس کے کہ اس بدل کے میدان میں سے ہو کر گزرتے پہاڑی سلسلہ جو ہے جو کہ گویا کہ نچلی طرف ہے بغربی جانب ہے ساحل کی طرف ہے اس کے پرے سے ہو کر ساحل کے قریب سے جو راستہ تھا اس سے ہو کر نکل گئے قافلہ لے کر اور قافلہ جب بچ کر نکل گیا تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ نکلے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے میں نے ہی تمہیں بلایا تھا قافلہ میرا بچ کر نکل آیا ہے لہذا آپ جنگ کی ضرورت نہیں یہ واپس آ جاؤ اس پر وہاں اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف کے نتیجے میں اخر ابن شریق یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم آدمی تھا یہ کو اب بلی زہرا کے تین سو یا چار سو افراد کو لے کر واپس چلا گیا لہذا چودہ سو کا لشکر جو ہے وہاں ایک ہزار کی شکل میں رہ گیا ہے کہ بالآخر جس سے جنگ ہوئی ہے اگرچہ اس میں بھی آخری وقت کوشش کی ہے ڈبز جو ہے اتبا ابن ربیعہ اور حکیم ابن ہزام انہوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو لیکن ابو جہل نے کو تانا دیا اتبا کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ لشکر سامنے دیکھ کر مسلمانوں کا بزدلی ہو گئی ہے کوئی عربی کا محاورہ ہوگا جس کا ترجمہ لفظی یہ ہے کہ تمہارا سینا پھول گیا ہے تمہارے سینے پر سوجن آ گئی ہے برم آ گیا ہے شاید خوف کی وجہ سے کوئی کیفیت ان کے محاورے میں ایسی ہوگی اور چونکہ تمہارا اپنا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں ابو حزیف رضی اللہ تعالی ہو اس وجہ سے تم بزدلی دکھا رہے ہیں یہ تانا اسے کھا گیا لہذا بدر کے میدان میں سب سے پہلے وہ میدان میں آیا مبارزت اس نے کی اتبا ابن ربیع آیا اپنے بھائی شہبہ ابن ربیا کو لے کر اپنے بیٹے ولید ابن اتبا کو لے کر اور یہ تینوں واسل جہنم ہوئے ہیں پہلے جو, جو اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت حارث ابن مطلب یہ تین حضور کی طرف سے جو ہے صحابی نکلے ہیں اگرچہ پہلے تین انصاری آئے تھے انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو جب انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ کے لوگوں کا ہمارا چرواہوں سے مقابلہ نہیں ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہمارے برابر کے تم نہیں ہو ہمارے تو اپنے بھائی جو ہیں انہیں بھیجو جو ہمارے ہم سر ہیں ہم پلّا ہیں ہم کفو ہیں پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت حارث ابن مطلب یہ پھر نکلے ہیں حضرت حارث جو ہے اس میں زخمی ہو گئے اور بعد میں وہ جب فتح کے بعد پہ جب مدینے جا رہا تھا لشکر واپس تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن یہ کہ بہرحال وہ تینوں جو نکلے تھے تینوں واسی جہنم ہوئے اگلی آئے ذرا واقعاتی پسمندر کے لیے اور پڑھ لیجئے اس انتمت دنیا وہ بل ادمت السوا جب یہ لشکر پہنچے ہیں تو ایک ایسے وقت پر پہنچ گئے کہ گویا کہ اب جو تصادم تھا مقابلہ تھا ناگزیر ہو گیا اس لیے کہ گویا ٹائمنگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ جو میں نے ابھی ارض کیا ہے کہ ایک سرا تھا اس وادی کا جو کہ مدینے کی طرف تھا یہ ادوت دنیا ہے قریب والا دنا سے ادنا سے دنیا اور وہ جو لشکر ہے وہ پہنچ گیا ہے اسی وادی کا دوسرا سرا جو تھا پرلا سرا ایک ورلا کنارہ ایک پرلا کنارہ ورلا کنارہ مدینے کی طرف سے جو ورلا ہے اور پرلا جو مدینے کی طرف سے پرلا ہے اور مکے کی طرف سے قریب ہے یہ دونوں لشکر این وقت پر پہنچ گیا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں از انت بل ادمتل دنیا وہ ہو بلود متل جبکہ تم پہنچے این اسی وقت جو ورلا کنارہ تھا اس وادی کا اور وہ پہنچ گئے این اسی وقت پر لے کنارے پر وہ رقب اصفلا اور وہ جو قافلہ تھا جس کے لیے تم مدیمے سے نکلے تھے وہ تم سے نیچے تھا اب نیچے کے لفظ کو سمجھ لیجیے کہ کیونکہ ساحل ہے یہ جو حجاز کا معاملہ ہے پہاڑی سلسلہ ہے اور پھر پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے تو دلوان ہے مسلسل اس لیے کہ اس کے بعد سمندر کا سائر آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے جو پہاڑی سلسلے کو کنی کترا کر اور بدر کی وادی کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے دائیں طرف سے ہو کر ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے تو وہ اس کے مقابلے میں نچلی سطح پر تھے وہ رقب و اش وہ تم سے نیچے کی جانب تھا وہ لو تباہ تم لخت اگر تم آپس میں وقت طے کر کے آتے تب بھی تمہارا اختلاف ہو جاتا یعنی یہ کہ اگر پہلے سے طے ہوتا کہ فلاں تاریخ کو ہمیں بدر میں آ کر مقابلہ کرنا ہے تب بھی ہو سکتا ہے ایک لشکر پہلے پہنچ جاتا اسے انتظار کرنا پڑتا دوسرا لشکر بعد میں پہنچتا یا دوسرا پہلے پہنچ گیا ہوتا اور پہلا جو ہے وہ کچھ تاخیر سے پہنچتا لو تواد اگر تم نے وعدہ کر کے اور وقت مقرر کر کے تم نے طے کیا ہوتا نقطرفر بھی آد تب بھی کوئی نہ کوئی اختلاف اور کوئی فرق پیدا ہو جانا اس کا عین ممکن تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عین ایک وقت پر پہنچایا ہے اس وادی کے دونوں کناروں پر ولاکل یکزی اباح امرن کا نا مفرولہ تاکہ اللہ تعالیٰ تو وہ فیصلہ جو ہونا ہی ہے اس کو پورا کر لیں جو پہلے فیصلہ آ چکا تاکہ یہ کہ حق حق ہونا واضح کرنا ہے باطل کا باطل ہونے واضح کرنا ہے اور جو آج اکتالیس میں ہم چکے یوم الفرقان اس کو یوم الفرقان بنانا تھا لہذا اللہ نے ایسی ٹائمنگ کی ہے اپنے یعنی خصوصی اپنی مشیت کے تحت اپنی قدرت کاملہ سے کین وقت پر پہنچے ہو بلا ووا تم لن فلمی یاد ہے امرن خانہ یا مند حالا کان بائیے نہ کہ یہ پھر الفاظ جو ہیں یہ بھی تحریر و تقریر میں یہ حوالے کے طور پر آتے ہیں یہ الفاظ عام طور پر تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے لیکن بی کے بعد واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے کوئی انسان بگالتے میں نہ رہے بگالتے میں رہ کے نہ مارا جائے حق کا حق ہونا بالکل مبرحن ہو جائے باطل کا باطل ہونا مبرحن ہو جائے لے یا من ہلاک آن بیہ نہ دن من حیا بہی نہ دن جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو لیکن بینا کے وضاحت کے بعد بات کے کھل جانے کے بعد اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ اب یہ زندگی اور موت جو ہے یہ گویا کہ روحانی اخلاقی ایمانی جسے روحانی طور پر زندہ رہنا ہے ایمان اور اسلام کی طرف آنا ہے وہ بھی آئے بینا کے ساتھ آئے علاوہ دل بصیرت آئے اور جسے کفر کی طرف جانا ہے اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے مردہ بن جانا ہے وہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر حق واضح نہیں ہوا تھا کوئی عذر نہ پیش کر سکے قیامت کے دن بلکہ یہ کہ حق کے وعدے ہونے کے بعد پھر وہ ہلاک ہو لے یا من حلق ان و یاہ یا من ہری عام بیہ اللہ علیم اور یقین اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اب اس کے بعد آخری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی یہ آیت نمبر سترہ دو آیتیں ہیں فلم تختلوہم ولا اللہ تو اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل اللہ نے مار رمائے کام کا بلا کم اللہ رما اور اے نبی آپ نے وہ جو ایک مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی بلے المو منی نو بلال حسنا یعنی ایک طرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یقیناً مسلمان میدان میں آئے ہیں تو اللہ کی مدد آئی ہے یہ بات بار بار میں واضح کر چکا ہوں ان تنسل اللہ جنسل جانے ہتھیری پرکھ کر میدان میں آ جاؤ اللہ کی مدد بھی آئے گی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی اور فضائے بدل پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یہ قانون اللہ کا بدل ختم نہیں ہوا جاری ہے نسرت اب بھی آ سکتی ہے معجدہ نہیں آئے گا نصرت تو آئے گی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ انویزیبل ہوگی وہ غیر مرئی ہوگی فرشتوں کا رضول ہوگا تقنزل والا تعلن اب شروع مل جنت التی کل تمطن یہ تو ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ خارو رب اللہ جو بھی کہیں کہ ہمارا رب اللہ پر جم جائیں بھاگے نہیں پیچھے نہ ہٹے تکلیفوں کو جھیلے برداشت کرے امتحان نہ آئے ثابت قدم رہے بٹریوں میں سمدر نہ ہو گزرے تو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی تو فرمایا تم نے نہیں قتل کیا ہم نے قتل کیا یہ بہت سے واقعات ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گٹھی مر کر پھیکی کی کنکریاں کی اور آپ نے فرمایا شاہ حت الوجو چہرے بگڑ جائیں ہولیاں بگڑ جائیں دشمنوں کے لیکن اس کے لیے کہ بہت سے روایات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ تو لوگوں کو تجربہ ہوا ہے کہ ابو داؤد ماضنی ہے ان کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کا میں پیچھے کر رہا تھا اور تلوار کے بار میں اس کے اوپر مارا لیکن میرے تلوار ابھی اس نے تصریح کی ہے کہ اس کا گردن اڑ کر جو ہے وہ نیچے جاگ رہی معلومات کوئی اور ہے جس نے کہ تلوار ان کی تلوار کے زرد سے پہلے ان کی تلوار جو ہے وہ اس کے, اس کے اوپر لگی اسی طرح حضرت ہے عباس کا ایک قول ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے کافر کا پیچھا کر رہا تھا ابھی تعصب کر رہا تھا قتل کرنے کے لیے ابھی وہ وہاں پہنچا نہیں ہے کہ ایک دم آواز آئی ہے اس جس کے معنی یہ ہے کہ آگے بڑھو اور اس کے بعد ایک کوڑا جو ہے اس کافر کے اوپر آواز آئی ہے کہ جیسے کوئی کوڑا اسے لگا ہے اور پھر وہ براہ جا کر دیکھا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے نیلا ہوا ہوا ہے بری طریقے سے کوڑے کی ضرورت پڑی ہے حالانکہ ابھی مسلمان نے اسے پکڑا بھی نہیں تھا تعاقب کیا بھی نہیں تھا تو اس سے بہت سی روایات ہیں یہ تو میں تو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا وہ ختم ہو گیا ہے کہ واقعہ اچن نصرت آئی ہے فرشتے آئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے یہ سننا ختم نہیں ہوئی یہ جاری بارہ نوٹ کر لیجئے فلم پختلو ہوں ولا کم اللہ قطع کا اب آخری الفاظ وہ ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے اس حصے کی اصل جان ہے روح ہے بنے یوم الم و منی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے اہل ایمان کو اچھی آزمائش بلکہ نوٹ کر لیجیے کہ بلا یبلو یہ مجرت میں ہے تو محض ہے ابلا ابلی جب باب افاد ہے سلاسی مضیفی کا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی خیر کے پہلو کو کسی کی اچھائی کو نمایاں کرنے کے لیے آغماش میں ڈالنا طے یہ ہے مسلمانوں تمہارے جوہر نکھارنے مقصود تھے تمہارے ایمان کا مظاہرہ مقصود تھا تمہارے ایسار اور قربانی اور سلفروشی اور دانفشانی کا اظہار کرانا مقصود تھا بارک اللہ لی و لکم فی و العظیم ویا کم بل آیات وزرکل